السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغخره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 فَتَرَكَ أُمَّتَهُ على المحجة الْبَيْضَاءَ ليلها كَنَهَارِهَا لا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَلِكَ اللهم صلِّ وصلِّم وبارِك على صيدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه وأزواجه ودرياته وأهل بيته يزمعين أما بعد فأعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار القالدين فيها أبدا ذلك الفوض العظيم وقال تعالى وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله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 فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيذ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس أمرني بهن الله بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله او کما فال نبی و صلی اللہ علیہ وسلم ربشراخلی صدری ویسرلی امری وحل العقدانی امین یا رب العالمین ہمارا گزشتہ جمعہ کا جو درس تھا وہ سنت کی حقیقت کے موضوع پہ تھا اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے یا اتفاق سے ہماری ریکارڈنگ نہیں ہو سکی چارجنگ جو ہے وہ بیس منٹ کے بعد ختم ہو گئی تھی آج اس موضوع کو مکمل کرنا ہے لہذا اس میں تھوڑی سی چیزوں کی دہرائی بھی ہو جائے گی اور یہ دہرائی انشاءاللہ شاء ضائع نہیں ہوگی اللہ پاک نے اپنے نبی آخر الزمان کو ایسی شریعت دے کر بھیجا جو پچھلے تمام رسولوں کے شرائع کی تکمیل کا درجہ رکھتی ہے اور اس کے بعد اور کوئی شریعت نہیں ہے اور اللہ پاک نے اس شریعت کے نفاذ اور اس کی حفاظت کا ایسا بندوبست کیا ہے قیامت تک اسے کوئی خطرہ نہیں ہے اس کے لیے اللہ پاک نے ایک جماعت تیار کی اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے تمام انسانیت میں نظر دوڑا کر میرے صحابہ کو چنا ایک سلیکٹڈ جماعت ہے جماعت کی نشانیاں خوبیاں اللہ پاک نے سابقہ کتابوں میں بیان کی کہ وہ مجھے جو آخری نبی کے ساتھی ہوں گے وہ اس طرح ہوں ان کے چیروں سے نور ٹپکتا ہو سیمان فی وجوہ شہدوں کا اثر ان کے چیروں پہ نمایاں نظر آئے گا میں بڑے نرم دے ہوں گے کفار کے لیے بڑے سخت ہوں انجیل میں یہ مثال بیان فرمائی کہ جس طرح کی کھیتی ہوتی ہے اس کی ایک کوپر سی نکلتی ہے اخراج آ پھر وہ تھوڑی سی مضبوط ہوتی ہے ر کستی ہے اپنی فسٹ وہ تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے گلیز موٹے کو کہتے ہیں ہوتے. پھر وہ اپنی پر کھڑی ہو جاتی ہے سات جو ہے وہ پنڈلی کو کہتے ہیں اسے کسی بساخی کی ضرورت نہیں وہ اپنی پنڈلیوں پر کھڑی ہے کامت تک کھڑی رہے گی یہ وہ رہا جس طرح وہ کھیتی بیجنے والے کو کسان جو ہوتا ہے زراعت کرنے والا زور کو بڑی اچھی لگتی ہے اسی طرح یہ صحابہ اللہ کی کھیتی اللہ نے نبویا ہے تھوڑے سے تھے پھر مضبوط ہو گئے نے مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں اس پہ انہیں کافی تکلیف ہوتی ہے یہ حجمات جس کے ابتدا کا حکم اور اس کا نتیجہ اور اس کی بشارت اللہ پاک نے سورہ سورجہ میں بیان کی یہ جو میں نے آیات تلاوت کی میں پہلے ان کی تفصیل بیان کر کے پھر آگے چلتی یہاں رسول پر ایمان لانے والوں کے اتباع کی بات ہو رہی ہے جو ان کا اتباع کرے گا جماعت صحابہ کا مہاجرین اور انصار کا اللہ ان سے راضی ہو گئے وہ راہ اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے لیکن بعض لوگوں دو کو اللہ پر غصہ بھی ہے نبی کے بائیں بائیں لٹا دیا ہے یہ نبی کے ساتھی کیوں ہیں اللہ میں غلطی ہو گئی ہے بڑے کچے لوگ اپنے نبی کو دیے ہیں چار کس والے باقی سارے پھر گئے تھے فرمایا جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں تو بڑی اچھی جماعت اللہ پاک نے اپنے نبی کے لیے چنی ہے اور اللہ ان سے بڑی اچھی جماعت کا اقتباس لوگ کر رہے ہیں جناطن اللہ پاک نے ان کے لیے یہ لوگ بھی انوکھے ہیں اللہ پاک نے ان کے لیے جنت بھی انوکھی بنائی قرآن کی وعد آیت ہے باقی جس جگہ بھی جنت کا ذکر آیا ہر تجری میری کشتے حل انہار تجری کشتے حل انہار یہ وہ جنت ہے جو ساری کی ساری نہر کے اوپر بنی ہوئی ہوگی باقی جنتوں کے کچھ حصے کے نیچے سے جنت گزرے گی نہر گزرے گی اس میں رہیں گے فوج العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس جماعت کا اتباع کر لینا بہت بڑی کامیابی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا وہ جات تم نے جماعت کے ساتھ رہنا وہ جماعت جو محمد رسول اللہ تیار کر کے گئے ہیں وہ جماعت وہ سنی تمہیں کہ تم ان کی سنو گے مانو گے وہ ہجرت و فی سبیر اللہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کو لوگوں جماعت کے ساتھ رہنا جماعت اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوگا یہ ہاتھ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہم کون ہے اہل سنت وہ جماعت اس کے چاروں سنت ور دماغ میں سے چاروانی یہ بات ہے ہم ہر, ہر نماز میں اس کی عراقت میں اللہ آپ سے یہ توفیق مانگتے ہیں یہ غبر چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اس جماعت کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمت عطا فرمائے شراک مستق اللہ کو وہ سیدھا رستہ دکھایا سیدھے رستے پر چلایا شراف اللہ, اللہ, اللہ, اللہ انحمتا رستہ اس کو ڈیفائن کیا سا سیدھا رستہ وہ رستہ جس پر وہ جب آپ جلی ہے جس میں نبی بھی ہے صدیق بھی ہے یہی جباب ہے جس کے ایمان کو کسود بھی بنایا گیا قیامت تک کے ایمان کے لیے کا ماں آمن الناس اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے شوق رکھی سن آمنو بسلی ما آمنتم تم بھی اگر یہ لوگ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح تم لائے ہو گاؤ تو پھر یہ ہدایت پر اگر اس طرح کا ایمان نہیں ہے اس میں کچھ آزادی شکر ڈال دی گئی ہیں زیادہ لوگ لوگ ہیں کہ جن کا غلام احمد کا دیا کا ایمان کوئی نہیں تھا ایمان کی طرح انہوں نے اپنے ایمانیات میں غلام احمد کا دیا کو ڈال دیا وہ ہدایت سے خارج ہو گئے گیا تھا کہ اللہ پاک کی ایک سنت ہے اور قرآن وکیم میں پانچ جگہ یہ لفظ جہاں جہاں آیا ہے وہاں اللہ پاک نے کسی نہ کسی قوم یا رسول کا ذکر کیا طرح ندیات سمندر اور سمبند سنت کے سہر ہیں سنت ندی کا ہے اور جن پر جاری ہوئی ہے مشہور کون ہے Thank you. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنے والی جماعت ہے جنہیں بعض لوگوں کے بقان پڑھنا نہیں سکھا سکے نبی روزے رکھ رہے تھے حج ہو رہے تھے زکات ادا کی جا رہی تھی سب سے بڑا ثبوت ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے اجتماعی طور پر نماز چھوڑ دی اور سال سو سال دو سو سال بعد کوئی جا کے ان کو پھر سکھائے پکڑ کے کہ یوں نماز پڑھتی جو ہم سنتے ہیں کہ ذریع حدیثیں موضوع حدیث جتنے بھی موضوعات کی کتابیں آپ کبھی ان کو اسٹڈی کریں وہ نماز کے بارے میں موضوع حدیثیں نہیں ہیں اس کے بارے میں تھات ایک ہے واقعات واقعہ ایک واقعہ ہوتا ہے وہ سنت قانون نہیں بنتا قانون کوئی اور چیز ہے میں نے مثالیں دی تھی آپ کو کہ پیدا کرنا اللہ آپ کی سنت ہے قرآن پرانے حکیم میں بار بار اسی کا ریفرنس دیا گیا ہے وہ بس ردیا کا نشانا ان شاء اللہ انسانوں میں بہت سمی امبشیرہ مت اللہ ہے کی پیدائش نہیں ہے اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ آپ جو ہم یہ قرآن کا ریفرنس دیتے ہیں کہ ان خلاق نہ انسان اور نہ نقصہ ہم نے اب انسان کو نسخے سے بنایا یہ نسخے سے نہیں بنے تو اس کا مطلب ہے یہ انسان نہیں ہے یہ جو انسان نہیں ہے انسان تو نسخے سے بنتا کہ نام ایک اور انسان ہے جو انسانوں کا بات ہے وہ نامی میں بات ہے ایکسپشن ہے قرآن کی کوٹنگ کوٹنگیں قرآن کی آیات ہیں ان کو ریفرنس کے طور پہ نہیں پیش کیا جاتا کوئی خاتون کا کہے کہ یہ جو بچہ آئے گا اسی طرح جس طرح اس طرح اسلام پیدا ہوئے اس لیے کہ خدا تو وہ ہے نا اپنی انہیں قوتوں کے ساتھ حکومت کم تو نہیں ہو گئی نا اس لیے اس نے کم کہہ دیا ہے آپ مانیں نہیں اس لیے کہ یہ ہے سنت نہیں سنت آئی وقت واقع اور سفر کرتے ہیں رستے میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے پانی کوئی نہیں ہے یہ دونوں تجہنگ کرتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں. زور کی نماز ہے آگے گئے پانی مل گیا نماز کا وقت بھی باقی ہے ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہر پانی مل گیا ہے دوبارہ تسلی کے ساتھ نماز پڑھ لیتے وہ جو ایک بے نہیں ہوتی آدت کے خراب کا کوئی کام ہو گئے تو یہ شامل ہو تسلی نہیں ہوتی دیکھیں وزو کے خراب میں استنجا شامل کوئی نہیں ہے وہ جو آپ نے ٹشو سے کر لیا ہے پتھر سے کر لیا ہے وہی کافی ہے اگر باتھ روم خالی نہیں ہے تو آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے دماغ جایا کرنے کی ضرورت کوئی نہیں لیکن ہماری تسلی نہیں ہوتی پلیتی پلیتی محسوس ہوتی ہے بندے ہے نا ان میں سے ایک دو پڑھ لی تعال کا حکم سمجھ کے تو کر کے اس کو ادا کر دیا ایک چیز جب تک میں تو خود انڈ شروع کرو گے انوائلڈ ہے وہ تو وہ انڈ ہے بھائی ہمارا کچھ خود کر دیا دی نیک نیتی سے کیا اس کے قواہین کو پورا کر کے کیا پانی نہیں تھا تیمم کر کے ہم میں, میں تو نہیں پڑوں گا واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا اور اس بندے نے واقعہ بیان کیا جس میں نہیں پڑی تھی نے اس بندے سے جس نے نہیں پڑھی تھی تو نے ٹھیک ٹھیک سنت پر عمل کیا ہوتا ہے ٹھیک جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ علما پتوا لکھتے ہیں تو نیچے لکھتے ہیں سوال کے ساتھ سوال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ٹھیک ٹھیک اللہ جانتا ہے ہمارے علم کے مطابق یہ ہے باقی ٹھیک علم اللہ پاک ہو ٹھیک ٹھیک سنت پر عمل کیا ہے اور جس نے دوبارہ بابو کر کے نماز نفل ہو گئی نا لیکن سنت وہی ہے قانون وہی ہے جو اس بندے نے کیا ہے نماز آپ کی ہو گئی ہے آپ نے شاہ نماز شارجہ میں ہے کر کے آپ کو پسند پڑے گا یہاں کو دوبارہ آپ کو پولی پڑنے کی ضرورت نہیں دوسری بات ایسا سدیکار رج اللہ تعالیٰ نے کرتی ہیں کہ آزور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا باڑا باڑ کیا پیشاب کیا اور خلق ہے. جو کو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور اس استعمال ہوتا ہے اس میں برتن کو نلکی سی بنی ہوتی ہے لوٹا پائے تو وہ نماز کا وقت بھی باقی ہے ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہر پانی مل گیا ہے تو ہم وہ کر کے دوبارہ کسمبری کے ساتھ نماز پڑھ لیتے وہ جو ایک مینا نہیں ہوتی آدت کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو ہے اپنی نہیں ہوتی دیکھیں وضو کے فراغ میں استنجا شامل کوئی نہیں ہے وہ جا آپ نے ٹشو سے کر لیا ہے پتھر سے کر لیا ہے <سؤال> <سؤال> وہی کافی ہے اگر باتھ خالی نہیں ہے تو آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے خاص طور پر دماز جا کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے لیکن ہماری تسلی نہیں ہوتی پلیتی پلیتی محسوس ہوتی ہے بندے اور ایک جو تھا ان کا ہم نے اللہ پاک کا حکم سمجھ کے تو کر کے اس کو ادا کر دیا ہے ایک چیز جب تک نہ کرو ہم اپنی مرضی سے کیسے کہا کے آئے گئے میں تو خود کروانا شروع کریں گے وہ تو وہیلڈ ہے بھائی ہمارا کچھ پور کر دیا نیت نیتی سے کیا اس کے قواہین کو پورا کر کے کیا پانی نہیں تھا یمن کر کے ہم نے میں تو نہیں پڑھوں گا واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا اور اس بندے نے واقعہ بیان کیا جس نے نہیں پڑھی تھی تو آپ نے اس بندے سے جس نے نہیں پڑھی تھی فرمایا سب اصد کا تو نے ٹھیک ٹھیک سنت پر عمل کیا ٹھیک جس کو آپ ہیں جو علما پترا لکھتے ہیں تو نیچے لکھتے ہیں وہ سلام جس سلام کے ساتھ جو سلام ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ٹھیک ٹھیک اللہ جانتا ہے ہمارے علم کے مطابق یہ ہے باقی ٹھیک علم اللہ پاک ہے یہ یہی والا سوال ہے ٹھیک ٹھیک سنت پر عمل کیا ہے اور جس نے پڑھنے سے دوبارہ بازو کر کے اس کو سمجھا اللہ تعالیٰ آج نمبر آتا تمہیں ڈبل ہزر ہو گئے نماز نبل ہو گئی نا لیکن سنت وہی ہے قانون وہی ہے جو اس بندے نے کیا ہے نماز آپ کی ہو گئی ہے آپ نے اشار کی نماز شارجہ میں پال لی ہے یہاں پہ دوبارہ آپ کو پولی پڑھنے کی ضرورت نہیں دوسری بار ایسا سدیکار اللہ تعالیٰ نے کرتی ہیں آزور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا بام بام کیا پیشاب کیا آئے اور جو کو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ ہوتا ہے اس برتن کے لیے جس میں آپ کو تھوڑا سا نلکی سی بنی ہوئی ہوتی ہے لوٹا ٹائپ ہی ہیں کہ فاروق حضور کے پیچھے کھڑے تھے جب حضور فاروق وہ دیکھا یہ پیچھے برتن لے کے کھڑا تو فرمایا مہابال کیا ہوتا کیا بات ہے کہ رسول میں یہ پوزا لیے کھڑا ہوں کہ آپ اس سے وضو کر لیں یعنی پانی سے استنجا کر دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں نے کہا کا تحبت پانی لیے کھڑا ہوں کہ آپ اسے وزو کا نہیں استنجا کریں تو عمر مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں جب بھی پیشاب کروں میں پانی سے استنجا کروں تو اگر میں یہ کرنا شروع کر دوں ہر کش کے ساتھ پانی سے استنجا کرنا شروع کر دوں لاطان اور سننا تن پھر تو یہ سنت بن گیا دیکھا سنت کس کو کہتے ہیں مسلسل بننا طبقوں کے ساتھ کرنا موازر کے ساتھ کرنا لاطان کو اگر میں ایسا کرنا ہو لاطان سننا یہ سنت بن جائے اور پھر تمہارے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے اور جو خوا جو سازش مارتی ہوں دیکھیے پالیمانے کو مجھے حکم نہیں دیا گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سنتیں ہیں یہ بھی حضور کو حکم دیا گیا جو اللہ پاک نے فرائض بنائے وہ براہ رات ہمیں حکم دیا ہے معاملہ جی نا بنو الیمان والوں کو برابر کو مسیام جو دیکھیے مینیجر کہتا ہے فور مین کو فور مین کہتا ٹنڈیل کو ٹنڈیل کہتا ہے بندہ اگر انکار کر دو اس میں تھوڑی سی بھی کوٹاہی کر دو کہ اتنا ایکشن نہیں لیا جاتا کس نے چلو ٹنڈیل کی یا فور مین کی نافرمانی کی ہے براہ پروجیکٹ مینیجر کی نہیں کی یہ اللہ ہی کی ودیت کردہ مگر ان کا حکم نبی کو دیا گیا ہے تاکہ گرک ہلکی ہو اچھا اللہ اللہ حدیث کا بھی ہے حدیث میں کچھ حدیثیں خاص ہیں ان کا عام ہونا اللہ کو مطلوب ہے نہ نبی کو مطلوب ہے اسی طرح جس طرح آزم اللہ اسلام کی پیدائش ہے اسلام کی پیدائش ہے دیش بخاری میں آئے مسلم ہے جس طرح قرآن میں آ کر بھی صرف واپوار ہے آپ ان کو نثر نہیں کر سکتے اسی طرح وہ دیش برشت بخار میں لیکن وہ واپو سننا تو نہیں ہے نہ کہاں سننا اور جو کہا تھا ہم نے سے کوئی بات بھی مت لکھو میں نے بتا دو اور سدھےشور جی نا پڑھا بندہ لکھو کی طرف سے مت لکھو اور جنہیں ایک مہینے استخارا ہمارے یہاں تو استخارے کے ساتھ مذاق ہوتا ہے نا یہ تو ہمارے شیخ ہیں نا استخارہ کسی سے کرانا سنت ہے نہیں ایک آسانی کے صاحب نے نوٹی سے کہا ہماری طرف سے استخارہ کریں آپ یہ آپ کا پرابلم ہے آپ استخارہ کریں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے اندر ہے شکو کو سواگ آپ کے اندر ہے دان اندیشے آپ کے اندر ہے آپ کو اس کا تیار ملے مہان اندیشوں کو چاہیے بھائی صاحب بھی میرا بندہ تیار گیا دوائی جب بھی میں کھاتا حال. تو ٹھیک یہ ہے ایک, ایک مہینہ استخارہ کیا ہے پھر صحابہ کو دما کیا مسجد میں فرمایا میں نے ایک مہینہ استخارہ کیا اس معاملے پر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں لکھے گا نہ بیان کرے گا یہ کیا منکیری نے حدیث اس کو پر کے طور استعمال کرتے اپنے دیش کے رضیلا تالانہ سے منگوا کر آگ لگائی ساری رات بے چین رہے اور ادتاشا سدیقہ رضیلا کا نے پوچھا بجانا آپ کو کوئی تکلیف تھی رات کو یا کسی معاملے نے پریشان کیا ہوا آپ کو اب ساری رات کروٹے پتلے پتہ کری رات کروٹے بدلتے رہے دل کو کم اسی لیے کہتے تھے آرام سے بیٹھتے نہیں کہا بیٹی وہ جو میں نے تمہارے پاس حدیثوں کا ایک مجموعہ رکھوایا تھا ساڑھے پانچ سو حدیث تھی اس کے اندر محتاط ماں مالک سے بڑا مجموعہ تھا وہ لوگ پھر اس کو جلا دی کیوں کہ یہ حدیث اور سنت کا ٹکرا نہ ہو جائے کو بنال بنا کر بادیوں کو کتنا اختیار پر نہ ہو جائے وہ جو ندی جاری کر دیں اپنے عمل سے وہ کافی ہے صحابہ میں یہ سلسلہ رک گیا اب میں تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے دیکھا, ان سے نے دیکھا ہے مولانا علیہ سب کو دیکھا ہے جی یہ ان کے خلیفیں دیکھا آپ نے مولانا مدوزی کی تقریر سنی ہے جی ہم نے بیعت کیا جی ہمیں بہت کی جی میں ان کی جماعت کیا کرتے تھے وہ کیسے لکھتے تھے کیسے پڑھتے تھے آپ دیکھیں گے کہ صحابی سے صحابی نے نہیں کی اور صحابی نے صحابی کو نہیں بتایا کہ جو نماز کیسے پڑھتے تھے انہوں نے بحال کیے اپنی سے شبراہ کے باز پڑی کیا لگے سو پر کھڑا ہو گئے سورج آتا پڑی اس کے ساتھ سورت پڑی پھر ریورس میں پیچھے گئے جا کر کیا نہیں پتا پڑی سورج پڑی پھر نیچے اتنی پیچھے جا کر کیا اور تمام سلام پہ اب یہ سنت نہیں ایک واقعہ ہے اور حضور سے کھڑا کرتے بار دیا ہے سنت نہیں تمہیں اور بتاتا تھوڑا جس آدمی سے انسان پیار کرتا ہے اس کی یادیں شیئر کرتا ہے ہمیشہ اور اس سے مزا لیتا What the heck, what the heck, کے سپائی کر دی اندر کرے کوئی کہتا کہ نہیں کس میں شاید چینی کم ہے کوئی کہتا پتی نہیں پکی شاید کوئی کہتا کہ ہے پانی نہیں پکا سا کسی بھی ڈالی ہوئی اچھا اس لڑکی سے ان صاحب کی بامی شادی ہو گئی وہ اپنے دوسرے کرتے تھے کہ ہم کو آپ کی امی کے اتنے پیدا گار ہیں کہ نشی چاہیے پی لی ہوئی بھائی کیا ہے صحابہ تاجوان کو دور دور سے آنے والوں کو بتایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ حضد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا اب ایک واقعہ بیان کریں نبی کی سنت بیان نہیں کر رہے اور خدشہ ہوتا کہ سننے والے اس کو سنت سمجھ کے شروع کر دی اور اس دونوں میں نہ ہو جائے اس خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے عمر فاروق رضی رضا نے پابندی لگائی تھی کہ جو لوگ دور دور سے آتے ہیں یہ تم سے سن کے چلے جاتے ہیں اور اختلاف بڑھ جاتا ہے تم لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شد و روز مختلف کام کرتے دیکھا ہے مختلف طریقوں سے کرتے دیکھا ہے تم نے اور جب لوگوں کو وہ تو جب واپس جائیں گے تو لوگوں میں اختلاف آئے گا ایک ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے گا نہیں یوں اور دوسرا ڈنڈا کھڑا لے کے کھڑا ہو جائے گا یوں اور وہ انہوں نے ابھی ہوا ضلع تاروں کو منع کیا تھا کہ اگر آپ باز نہ آئیں گے آپ نے مجلس لگائی ہوئی ہوتی ہے آپ کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں اس لیے کہ جو ہیں وہ تو جاتے کے تو ٹائم ہی ٹائم ہوتا نا کہ کوئی تو وہ مجلس بیٹھی اب یہ بھی جاتے سننا شروع ہو جاتے اور ابھی ہر جگہ تلاش نہ کوئی بزنس کرتے تھے نہ ان کی کوئی کھیتی تھی بیٹھے بیٹھے تھے اپنے حبیب کی باتیں کیا کرتے عمر فاروق کا فرمایا کہ دیکھیں اگر آپ باز نہ آئے نا اس کام سے تو میں آپ کو قبیلہ دوست میں واپس پھینکوا دوں گا اچھا ہوتا نہیں تھا جن کی مجلس لگی ہوئی اور پتہ چلا کہ عمر فاروق والے جھٹ پٹ کر چلو چلو چلو جیسے بلدیا والے تو وہ مزل کے باغ کے بیٹھنے والے سمیٹ کے بھاگتے ہیں بنانا نہیں یہی رہا ابو ساری رضی اللہ تعالی بڑا انسان سے رضو نے فرمایا تو میرے اپنے اپنے مائنڈ سیٹ کا اکیلا آدمی ہے اکیلا بھی ہے اکیلا ملے گا اور قیامت کے دن اکیلا اٹھے گا آج اس جگہ ابو گزار کیا وقت ہوگا کہ تمہیں مدینے والے نکال دیں گے کدھر جاؤ گے میں شام چلا جاؤں نے فرمایا گا شام والے بھی پھر نکال دیں گے کہ میں پھر مدینے آ جاؤں تمہیں مدینے والے پھر نکال دیں گے کیا کرو کہا جی. میں پھر تلوار پکڑوں سے نکالے تو چپ کر کے نکلتا چلا جا تو اکیلا رہے گا اور قیامت کے دن اکیلا اٹھے گا اچھا یہ ان کا جو مائنڈ ساتھ تھا اسکول تھا جو سوچتی ہو رہی تھی کہ جو بھی آپ کے پاس ایکسٹرا ہے یہ آپ کا ہے نہیں یہ غریبوں میں بانٹو اور غریب سارے ان کے گرد رہتے تھے انہیں تو اللہ دے جب پارٹی بڑی ہونا شروع ہو گئی اور یہ ڈر ہوا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے تو ان کو پھر شام بھیج دیا گیا اوس ہابا نے باقاعدہ دلی اتنے عباس رضیلا کروں نے سمجھایا کہ دیکھے چچا اگر ایکسٹرا کی اجازت نہ ہوتی تو زکوت کس پر فرض کی اللہ پاک اور کیا ابیا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عثمان اور عبد الرحمن ابن اور پیسے والے نہیں تھے کیا امول کا سارا کو اور حکومت میں اور جو بربر یہاں سے مدیشہ نے فوٹو مدینہ نہیں کیا تھا انہیں سچ پر بیٹھ کر اجیشن چلانے کی ضرورت نہیں تھی کو نوائنا اپنے بکر کو نہ لوہان باغ نبی کو تو نوائنا اپنے عثمان کو دو آزادوں سمیت نہ لوہان باغ نے نبی کو ایک آزان کے لیکن لڑائی کروا رہا ہے کہ نہیں کروا رہا لڑائی کروا رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جو کام کیا عمر فاروق رضی اللہ تالان بیس ترانے کے ایک امام کو مقرر کیا اور اسی کو امام مقرر کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کی امامت کروایا کرتے تھے ترانے میں امام اسی کو چناؤ نے ابئی اب نکاب رضی اللہ تعالی کسی سے ابھی نے اعتراض نہیں کیا منظور کیا کہ ہاں یہ سننا چاہیے ابا صدیقہ زندہ تھی آپ نے کوئی مناظرہ کیا نہ کوئی لکھ کے چٹ بھیجی کہ عمر کیا کر رہے ہیں نبی کی مخالفت نبی نے تو گیارہ وقت سے زیادہ نہیں پڑھی آپ بیسوں تک اگر ایسا نہیں بولی تو آپ ایسا سے زیادہ ایمان والے ہیں نہ عمری والے ہیں اجمان صحاب شہولیت کے سورسز میں سے ایک سورس ہے وہ لوگ چیز تو مشتلف اس کا مطلب ہے کہ وہ سنت چاہیے تو جب تک یہ چیزیں آپ کے زیب میں نہیں بیٹھیں گی آپ اب اس کی کتابیں پڑھتے اور کنفیوز ہوتے رہیں گے میں یہ بات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو تمام لوگوں میں نہیں کرتے میں ایک گھنٹے کا آپ کو درد دیتا ہوں یہ دو اور مدرسے کا جوس ہے یہ جو تعلیمی جاتی اس نے کہا کہ دورہ بخاری یعنی ختم آج حدیثوں کا اس لیے کہ امام ترمجی وغیرہ نے امام ابو داود وغیرہ نے ایک موضوع سے متعلق جتنی حدیث بھی ہیں وہ ایک ہی جگہ کٹھی کر دی جو کہتا کہ حضر نے یوں کیا اور پھر کہتے جو کہتے ہیں کہ اس کے خلاف کیا وہ پوری تفصیلوں نے دے دی تمام احادیث جب ایک موضوع پر آپ کے پاس ہوتی ہیں تو سب سے پہلے انہیں پیش کیا جاتا ہے قرآن پر کوئی قرآن کے خلاف تو نہیں ہے چیکنگ کا ایک طریقہ نوٹ لے کر جاتے ہیں بینک والا اس کو خود دیکھتا ہے سے کر کے پھر وہ مشین پہ رکھتا اس کو پھر اس کو پیش کیا جاتا ہے سنت پر کہ ان ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علا میں کون سے تھے جس پر حضور کی مواحبت رہی اور کبھی کبھار حضور نہیں ہو کرتے وہ کبھی کبھار جاب ہے وہ کبھی کبھی جباب ہے سنت نہیں ہے جس طرح نے مرض کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا وہ خاری شریف کی پہلی جلدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کچرا کھونے پر آئے صبح کا تو قوم کچرا کنڈی پہ آئے جہاں لوگ کچرا ڈالتے تھے آپ نے دیوار کی طرح من کر کے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے ڈھاکے نیچے بیٹھوں گا تو کپڑے خراب ہوں گے ٹھیک ہے جی اور نیچے چھینکیں پڑیں گی تو وہ کیونکہ ناپاک کچرے والی جگہ ہے تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا یہ استثناء ہے کہ اگر کبھی ایسے حالات ہوں آپ کچرے جائیں جہاں پیشاب کی نہریں چل گئی ہوتی ہیں تو آپ سائڈ پہ کھڑے ہو کے کہیں ایسی جگہ پیشاب کر سکتے ہیں جہاں آپ کے کپڑے گندے نہ لیکن یہ سنت نہیں ہے اس سے منع کیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پانی کی ابھی موجودگی میں ہی ہو ہی پانی کی موجودگی میں تو جب جی آپ با دس بار بھی کہہ رہے نہیں ہے اسی طرح نہیں ہوگا تو وہ پھر منظور ہے ورنہ نہیں اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو سنت نہیں ہیں لیکن جہاں ہے جیسے آپ کو اگر نے فرمایا تھا کہ لاکھا لاجو مر جاتا ہے آپ کو ادھر ڈبل مل گیا ہے لیکن سنت وہی ہے جو انہوں نے کی ہے اور اس میں بھی کہ آپ دو دفعہ نماز کون سی نہیں پڑھ سکتے آپ اثر کی نماز دو دفعہ نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ اثر کے بعد نفل کوئی نہیں اور آپ مرحب کی نماز دو دفعہ نہیں پڑھ سکتے یا دماغ میں ربد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس لیے کہ تین یہ جو مغرب ہے یہ دل کے بھیتر ہے ٹھیک اور آپ اگر تین کا اور پا گے تو پھر کیا ہوگا جائے گا چھ تو بھیر تو چلے گئے نا, نا پھر تو چھ روپئے لہٰذا مدد نہیں پڑیں گے تو یہ تسمیات ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ باقی چیز ہے نا یہ میرے کام میں ہے کہ ڈھائی منٹ میں ختم ہو جائیں گے اس کے لیے ایک مثال کافی ہے الحمدللہ